السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 41 ون میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے بیک پیچنگ یا یہ جو ون پاس میں کوڈ جنریٹ کرنا باٹم اپ پاس کرتے ہوئے اس سلسلے میں ہم نے بولین ایکسپریشنز کی کاروائی مکمل کر لی تھی جس میں ہم نے وہ گرامر لے کے اس میں وہ جو یاد ہے مارکر نان ٹرمنلس لگائے پھر جب باٹم آپ پارسنگ کی تو اس میں وہ جو لسٹ ہم بناتے ہیں ان کی جن کے گو ٹو لیولس جو ہیں ابھی ایک لحاظ سے ہم ان چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں گے اس میں ہم نے وہ بیک پچنگ والی کاروائی کی تھی البتہ یہ کہ ایکسپریشنس جو تھے وہ شروع میں میں, میں نے کہا تھا کہ ٹپکلی دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں یا تو آپ ایک اسائنمنٹ میں کہ بھی ایک ویریبل ایکول سم ایکسپریشن ہے یا جو نارمل کیس ہے کہ اف وائل فور لوپ do, while, repeat, until یہ سارے وہ فلو آف کنٹرول کانسٹرٹس ہیں جن کو آپ انسپریشنس کے ذریعے بناتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنڈیشن ٹرو ہے تو کچھ کام کرو اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو یہ نہ کرو یا یہ کہ ایز لانگ کوئی کنڈیشن ٹرو ہے یہ کام کرتے رہو یعنی کہ وہ جو لوپنگ اسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹپکلی آپ کسی کنڈیشن سے کنٹرول کرتے ہیں تو یہ وہ استعمال ہیں جو فلو آف کنٹرول میں ایکسپریشنز کا ہوتا ہے البتہ چونکہ ہم باٹم اب پارسنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ فلو آف کنٹرول اب پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں یعنی کہ افطین وائل یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہوتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے پروسیجرل لینگویجز میں جیسے پیسکیل سی سی پلس پلس یہاں پہ میں وہ فنکشنل لینگویجز کی بات نہیں کر رہا لسپ ہے یا پرو پرولاگ ہے ان کی اپنی یہ کہانی ہے اس میں فلو آف کنٹرول والی بات تو ہوتی نہیں ہے جو پروسیجرل لینگویجز ہیں جن میں یہ فنکشن پروسیجر ان میں یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ ٹپکلی جو ایکسیکور اسٹیٹمنٹس کا حوالہ دیتے ہیں اس میں فنڈامینٹل اسٹیٹمنٹ ہے اسائنمنٹ یعنی کہ ایک میموری لوکیشن میں اگر آپ اس سینس میں سوچیں کہ ایک ویریبل کو آپ کو value کرتے ہیں کہ اس کو کمپیوٹ کرو اور ادھر اسائن کر دو پھر یہ فلو آف کنٹرول نیکسٹ میجر سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کا کچھ ٹاسکس جو ہیں ان کو آپ سیپریٹ کسی ماڈیول میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس فنکشنز اویلیبل ہیں سی میں آپ یہ ساری فنکشنز اٹھا کے ایک سیپریٹ فائل میں ڈال سکتے ہیں جس اس پہ پھر آپ وہ گلوبل ویریبلس اور لوکل ویریبلس بات وہ ساری شامل ہو جاتی ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کو کیسے پر بھیجے جاتے ہیں یا آپ پروگرامنگ کے حوالے سے تو اچھی طرح جانتے ہیں آپ جہاں پہ آبجیکٹ اوریئنٹڈ پروگرامنگ کی بات آئی اس میں پھر یہ کلاس اسٹرکچرز آ جاتے ہیں کہ کس طرح آپ آبجیکٹس کی کیٹیگریز سوچتے ہیں ان کے لیے پھر فیکٹریز بناتے ہیں ان سے پھر آبجیکٹس بنتے ہیں پھر یہ آبجیکٹس آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں ایک دوسرے کا ریفرنس اپنے پاس رکھتے ہیں انہیریٹنس کی بات ہے پالیموفیزم کی بات ہے جو رن ٹائم بہیویئر آپ کا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل کلاسز ہیں اور ایک دوسرے کی سب کلاس ہیں تو جب ایک آبجیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کی کسی میتھڈ کو کال کرتے ہیں تو ایکچولی وہ کس کو کال کرنا ہے وہ پیرنٹ کا میتھڈ ہے کہ وہ اس نیچے سب کلاس کا میتھڈ ہے اینی anyway, یہ سارے وہ کانسٹرپٹس ہیں جو کہ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم لیکچر نمبر 41 میں ہیں تو یہ جو ساری کہانی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے ان کے کانسٹرپٹس کیا ہیں ان کو کمپائلر کیسے ہینڈل کرے گا ایک لحاظ سے ذرا لمبی ہے اور شاید ممکن نہ ہو کہ ہم اس کورس میں پوری کی پوری آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ساری اس کو ڈسکس کریں کہ کمپائلر اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے وہ جیسے کہ میں نے کیا بھی ہے کہ کمپائلر کے حوالے سے کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ لگے گا کہ بھائی یہ کمپائلر کرتے تو ہیں لیکن ہم نے ڈسکس نہیں کیے تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ کسی آئندہ ایڈوانس لیول کورس سیکنڈ کورس یا کسی گریجویٹ کورس میں آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کا موقع ملے گا خیر یہ کرنا ہے کہ جو جن کو میں کہتا نا فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں جن سے آپ کے پروسیجرس بنتے ہیں ان میں آپ ٹھیک ہے ڈیکلریشن بعد میں شامل کر دیں گے لیکن ڈیکلریشنس جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے وہ ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں وہ تو ایک لحاظ سے کمپائلر کو آپ ڈائریکٹوز دیتے ہیں کہ میرے یہ جو ویریبلس ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں اور پھر آپ اسٹوریج ایلوکیشن کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ارے بنا دو اس کو ایک سو بعض کیسز میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی اریج کی جو سائز ہے یا جتنی لوکیشن ہے وہ ابھی ایلوکیٹ کر دو جب آپ وہ اینگل بریکٹ میں لیتے اس کی ڈیمینشن دے دیتے ہیں یا آپ بعد میں ڈائنامکلی اس کو ایلوکیٹ کروا لیتے ہیں جس طرح وہ نیو میتھڈ ہے اسے آپ اریز بھی بنوا سکتے ہیں آبجیکٹس بھی بنوا سکتے ہیں تو میں ان ڈائریکٹلی یا امپلسٹلی اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پورا پروگرامنگ اسٹرکچر جو ہے ایک لینگویج کا وہ ذہن میں ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہوں گے کہ اصل میں ہم نے ایز اے کمپائلر رائٹر انہی کو ہی ہینڈل کرنا ہے کیوں انہی سے ہی پھر ٹیپکل پروگرامنگ لینگویج کے پروگرامس جو وہ بنتے ہیں تو آئیے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نارمل یا ٹپکل سی جو اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں پروگرامنگ لینگویج میں اور ان کا ایک جنیرکس سنٹیکس لے کے ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ اب ان کے لیے اگر باٹم اپ پارٹس کرتے ہوئے ون پاس میں یہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ تھری ڈریس کوڈ ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے تو کاروائی کیا کرنی پڑے گی اور اس کاروائی کے لیے یہ وہی میک لسٹ مرج اور بیک پچ والا معاملہ جو تھا یہ استعمال ہوگا اس کے لیے بھی ابھی آپ دیکھیں گے کوئی ایکسٹرا اسکیم کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپلی اتنا ہی ہم کر لیں تو اس سے ہماری یہ جو بقیہ کاروائی ہے یہ بھی ہو جائے گی اور بلکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ انہی کے ذریعے اور یہ جو ایڈ ہاک گرامر ایٹریبیوٹ گرامر جو ہے اس کے ذریعے ہم پروسیجر کالس کو بھی ڈیکلریشنس کو بھی اور ایسی کئی چیزیں ان کو بڑے اطمینان سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ سنٹیکس ڈوریکٹیڈ اسکیم جو ہے یعنی کہ گرامر کو استعمال کرتے ہوئے سمپل ڈیٹا اسٹرکچر یہ بڑی پاورفل ہے اور اس سے نارمل کمپائلر کا یہ جو آئی آر جنریٹ کرنے معاملہ ہے یہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے ہاں وہ جو آپٹمائزیشن اور ایکچوئل مشین کوڈ انسٹرکشن اسکیجولنگ اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پھر دیکھیں گے آپ یہ سنٹیکس ڈوریکٹیڈ گرامر جو ہیں سنٹیکسریکٹر جو اسکیم ہے اس سے شاید مکمل طور پہ نہ ہو سکے یہ اب وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم یہ جو ایڈ ہاک ہماری اسکیم ہے اس کے ذریعے بوٹما پارس بیک پیچنگ والی اسکیم کے ذریعے ہم کوڈ جنریٹ کریں گے اور یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر یہ l کا جو رول ہے l goes to l, s, یہ گوس ٹو ایل ہے s اب یہاں پہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ وہ سی لائک لینگویج تو نہیں ہے جس جو ہم پروجیکٹ میں بھی استعمال کر رہے ہیں یا نارملی جیسے سی پلس پلس یا سی کے کانسٹرپٹس ہوتے ہیں ایک لحاظ سے بات صحیح ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا سنٹیکس والا معاملہ ہے کہ گرمیٹکلی ایکچولی وہ یہی ہے کہ آپ اگر اسی گرامر کو کہے کہ سی میں کرنا ہے تو ایف ای اور اس کے بعد ایس آ جائے گا یہ کی ورڈ دین جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا یہ بگن اینڈ جو ہے یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے وہاں پہ سی میں یا سی پلس پلس میں کرلی بریس یا جاوا میں کرلی بریس آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑے سے سنٹیکٹک چینجز کی بنا پر یہ سی کہہ لیں یا پیسکیل لائک جو سنٹیکس ہے اس گرامر کا وہ ہم سی یا سی پلس پلس سے ریپلیس کر سکتے ہیں ہر ویز آپ چونکہ پروجیکٹ میں آپ سی پلس پلس یا سی لینگویج لائک لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس کی جو ویرییشن ہے وہ کافی آسان ہے افتین ایلس ایف اس کا پہلے ہے اس کے بعد if then else ہے ایس ڈینوٹس اسٹیٹمنٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو سمبل ہے وہ ایس ہے اور اسی طرح ایف ای دین ایس ایس s ایس ہے اس کے بعد while do ہے begin end کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ ایل از اے اسٹیٹمنٹ لسٹ یہ بعد میں آپ اس کا رول دیکھ رہے ہیں اے جو ہے ایونچولی ایک اسائنمنٹ ہے اور اسائنمنٹ جو ہے اس کی یہاں پہ آپ میں نے وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ نہیں کی آف کورس وہ اس کے ایکسپریشن ہو سکتا ہے اور ایکسپریشن میں پھر پروسیجر کالز وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آئیں گی جو کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ والی بات ہے یہ اسائنمنٹ دیکھنے کے بعد کہ وہ ایل کاما ایس یعنی کہ ایل سیمائکولن ایس یعنی کہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو آپ سیمائکولن سے سپریٹ کرتے جائیں تو یہ بھی آپ سی یا جاوا یا سی پلس پلس ہے پیسکیل میں بھی ایسے ہی ہے کہ سیمائکولن جو ہے البتہ اگر پیسکیل کے بارے میں پڑھیں تو وہاں پہ اس کو اسٹیٹمنٹ سپریٹر کہا جاتا تھا یہ سی اور سی پلس پلس میں اسٹیٹمنٹ ٹرمنیٹر ہے یہ فائن ڈسٹنکشن ہے لیکن ہم چونکہ آپ پیسکیل استعمال نہیں کرتے تو جو سی والی بات ہے سیمائکولن کی وہی وہ رکھے اینی anyway, یہ لیفٹ ایکرسو رول ہے جس کے ذریعے ہم ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو کیپچر کر سکتے ہیں اور یہ جو بگین اینڈ اوپر ہے اس کو آپ سمجھیے اوپن کر بریس اور کلوز کر بریس والا معاملہ اس کے ذریعے وہ کمپاؤنڈنگ اب جہاں تک یہ سیمینٹک ایپشنز یا سنٹیکس ڈائریکٹری ٹرانسلیشن کا معاملہ ہے پہلے ہم یہ ایف دین ایلس کو دیکھ لیجئے ایک لحاظ سے یہ سب سے زیادہ اس میں سے کمپلیکس ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایف ای دین لیکن اب ایس سے پہلے میں نے ایک مارکیٹ نان ٹرمنل ایم لگا دیا ہے یہ وہی ایم ہے اور یہ اس کا وہی رول ابھی تک ہے پروڈکشن بھی اور وہ جو سنٹیکس ڈائریکٹری ٹرانسلیشن تھی کہ وہ کواڈ کو کیپچر کرتا ہے لیکن اسی اسٹیٹمنٹ میں چونکہ بعد میں بھی ایک ایم ہے تو اس کو میں نے ایم ون اور ایم ٹو سے اس کو ڈینوٹ کیا ہے اسی طرح چونکہ دو ایسیز ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایس ون اور ایس ٹو این ایک اور نان uh, ٹرمینل ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ایکچولی ہم ایک چیز لسٹ لائک اسٹرکچر ریکارڈ کریں گے اس کی بھی ابھی ضرورت کیوں پیش آئے گی وہ آپ دیکھیں گے لیکن یہ کہ یہ اس میں ایڈیشنل ہم نے نان ٹرمینلز ایم این جو ہیں یہ انٹروڈیوس کیے ہیں اور اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے ہے پہلی بات یہ کہ اگر ای ڈاٹ ٹرو لسٹ جو اب یہ وہی ایکسپریشن ہے جو کہ ابھی ہم نے یہ پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا کہ یہ وہ ایس بی اور وغیرہ کر کے جو بھی ایکسپریشن بنا تھا یاد ہے اس کے اندر وہ ٹرو لسٹ جو تھی وہ اس کے کئی ابھی گوٹوز جو تھے وہ انسپیسیفائڈ تھے یہ وہ لسٹ ہے تو اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ جب اب ہم ایف میں اب آ جائیں گے جب یہ ایس e, ایف کا حصہ بن جائے گا تو ای e کا جو ٹرو لسٹ والا معاملہ ہوگا کہ اس میں سے جتنے ٹرو ایگزٹ تھے یاد ہے وہ 100 اور 104 جو کوڈس تھے وہ اب کہاں جائیں گے اب یہ ذرا سوچئے کلیئرلی اگر ای ٹرو ہے تو پھر آپ نے s1 execute کرنا ہے اب یہ دیکھیں m1 جو ہے یہ s1 کے کہاں پہ ہے بالکل اس سے پہلے ہے اور جب یہ ریڈیوس ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کوارڈ جو کہ s کی اسٹیٹمنٹ کا پہلا تھری ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کا وہ انڈیکس ہوگا یعنی کہ m1 جو ہے وہ s کا اسٹارٹ ریکارڈ کر لے گی اور یہاں پہ آپ ٹرو لسٹ جو ای e کی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر جانا ہے تو یہاں جاؤ کیونکہ یہاں پہ وہ جو ٹرو پارٹ ہے وہ ہے اور اسی طرح جو فالس لسٹ ہے یا یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ ایس ون کلیئرلی یہ بات صحیح ہے اس سے آگے یہ کہ جو فالس لسٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر فالس ہے ای e, تو پھر کہاں جانا ہے یہ افطینیل سے بات ہوئے یہ اف نہیں ہے اگر ای e فالس ہے تو اس میں سے جتنے فالس ایگزٹ تھے وہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں تو اس case میں M2 آپ کو بتائے گا کہ جو کہ اگر e فالس ہے تو یہاں پہ آنا ایم ٹو نے وہ ریکارڈ کر لیا اب اس کے بعد یہ جو ساری اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ابھی نیکسٹ لسٹ جو ہے وہ ہمیں درکار ہوگی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ ایٹریبیوٹ رول وہ جین والی کال لے کے بنائے تھے تو اس میں ایس ڈاٹ نیکسٹ ایک تھا اس کی کیوں ضرورت تھی کیونکہ اس کے اندر یہ جو فالس لسٹ اور true لسٹ اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایس ہے اگر ایس ون ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ایس کو اسکپ کرنا ہے یعنی کیلسپاٹ کو اسکپ کرنا ہے یہ ایس جو ہے یہ کہاں جائے گا یہ ایکچولی جائے گا ایس کے بعد جو کوڈ آ رہا ہے وہاں پہ تو اس کے لیے پھر ہم اب یہ مرجنگ اور s.next ڈاٹ لسٹ ایک لسٹ بنا رہے ہیں جس میں ہم ان گوٹوز کو رکھیں گے جن کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اسپیسیفائی اس وقت ہوں گے جب یہ ساری ریڈکشن ہو کہ s بن کے اور یہ s جو ہے یہ خود کسی ایف یا وائل یا جو بھی ہے اس کا یہ حصہ بنے گی اینی ویز اس کی بھی ہم مثال ابھی دیکھیں گے لیکن یہاں پہ کاروائی یہ کہ ایس ون جوسٹ ہے اس کو ہم مرچ کریں گے ایک اور merge list کے ساتھ جو بنتی ہے اور یہ ہم ایک انکنڈیشنل گو ٹو ڈالیں گے جو کہ s2 کو اسکپ کر کے آگے جائے گا جو کہ ایکچولی ایس ڈاٹ نیکسٹ ہے یعنی کہ جو بھی یہ پوری s کے بعد جس چیز نے آنا ہے اس کا اسٹارٹ وہ ہوگا وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ تو جب ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی کیونکہ ابھی تو ہم باٹم با پارٹس کر رہے ہیں تو اب ہم ایکچولی نہ صرف ای کے جو ایکزٹ ہیں ٹرو لسٹ اور فالس لسٹ بلکہ ان اسٹیٹمنٹس کے بھی اپنے کچھ گو ٹوز بن جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ جب S1 execute ہو مطلب پروگرامنگ وائز تو اس کے بعد آپ نے else part جو اس کو skip کرنا ہے وہ کیسے ہوگا وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ S1 کے بالکل آخر میں ایک گو ٹو ڈالو جو کہ یہ S2 کی باڈی جو ہے ساری کی ساری جتنی مرضی ہے اس سارے کے اوپر سے سکپ کر کے آگے چلے جائے تو یہاں پہ اب وہ نیکسٹ لسٹ جو ہیں یہ بن رہی ہیں یہ ایک نیا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہم یہ S کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے اور N کے ساتھ بھی جو کہ ان گو ٹوز کو کیپچر کرے گا جو کہ آپ کو یہ افطین ایل اور وائل میں بھی یہی بات ہوگی کہ وائل کے آخر میں آپ نے ایک انکنڈیشنل گو ٹو لگانا ہوگا جو کہ آپ کو واپس لے کے آئے گا خیر وہ ابھی آ رہا ہے n is a marker non-terminal to introduce jump over the code for ایس ٹو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بلکہ اس کی اگر آپ پروڈکشن ابھی دیکھیں وہ یہ ہے کہ این گوس ٹو ایپسلان یعنی کہ یہ کسی گرام جو ان پٹ سمبل ہے اس کو یہ لیتا نہیں ہے اس کی کوئی ریڈکشن نہیں کرتا یہ سمپلی ایپسلان رول ایک ہے اور ہم نے اس کو رکھا اس لیے ہوا ہے کہ جب یہ ریڈکشن ہو کہ این to ٹو ہمارا پارسل کرے گا تو این ڈاٹ کے اندر ہم ایک نئی بنوا کے رکھیں گے جو کہ یہ والا یہ گو ٹو ہے جو کہ ایکچولی اب وہ جنریٹ ہوگا تاکہ جب ہم ایس ون جو if کا ٹرو پارٹ ہے وہ جب سارا کر لیں تو اس کے بعد ہم نے پھر گو ٹو کر کے ایس کو اسک کرنا ہے یہ وہ انکنڈیشنل گو ٹو ہے لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اس نے کہاں جانا ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم اب ایس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں کرے کاروائی یہ ہم ایک گرامر سمبل نیا انٹروڈیوس کریں گے جو کہ جو ہمارا پارٹ سٹیک اس میں یہ جائے گا اور اپنے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ لے کے چلا جائے گا نیکسٹ لسٹ جس کے اندر ایک سنگل کوارڈ ہوگا جو کہ اس گو ٹو کا ہوگا جو کہ ایونچلی بعد میں ہم بیک پیچ کر دیں گے یہ نیکسٹ کوارڈ ہمیشہ ہمیں وہ کوڈ دے گی جو کہ اگلی اسٹیٹمنٹ کا ہوگا if e then ایم ایس ون یہ اب ذرا سمپل سی بات ہے کہ اس میں ایس پارٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فالس ایگزٹ پہ کہاں جانا ہے اور پھر ایس ٹو کو اسکپ کرنا ہے اس کی بات نہیں ہے اب اگر وہی بات کہ اگر ای e ٹرو ہے تو ای e true کا جو ٹرو گوٹوز ہوں گے وہ جو کہ یہاں پہ اب ہیں ان کو ہم پیچ کر دیں گے ایم ڈاٹ کوارڈ کے ساتھ اور یہ ایم کوارڈ کیا ہوگا ایس ون کی پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی تھری ایڈریس اس کا وہ index ہوگا اس میں تو مطلب یہ کہ اب آ کے یہ وہی ای جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا اس میں جو ٹرو لسٹ تھی اس کو ہم پیچ کر دیں گے ان کے ان تمام کو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یاد ہے وہ اور کی وجہ سے ایکچولی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ پہلے ہی اگر اس کا حصہ ٹرو ہے تو پھر آپ سیدھا بائی پاس کر سکتے ہیں بکیا حصہ لیکن اگر اینڈ ہے تو پھر وہ دونوں کو ملا کے وہ ٹرو لسٹ بنتی تھی اینی وہاں سے جو انکنڈیشنل یا کنڈیشنل تھی ان کو اب ہم پیچ کر دیں گے ایم ڈاٹ کو جو کہ ہمیں ایس ون کے شروع میں لائے گا اور دوسری یہ بات کہ ایف ٹرو جمپ ٹو ایم ڈاٹ کو اسٹارٹ آف کورٹ فار ایس ون البتہ یہ کہ اگر آپ ادھر نہیں آتے یعنی کہ ای e فالس ہے تو اس کیس میں مرچ کر دیں گے جو ای فالس لسٹ ہے جو کہ ایس ون کو اسکپ کرنے کے لیے گو ٹو زب ہوں گے وہ اسکپ ہوں گے جو ایس ون کی نیکسٹ لسٹ میں ہیں یعنی کہ ایس ون کے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں اور یہ چیزیں جو آگے آ رہی ہیں یہ ساری ای e کو لے کے کیونکہ دیکھیں اگر ای e فالس ہے تو وہ بھی بالکل آخر میں ایس کے بعد آئے گا اور ایس کے آخر میں بھی ایک وہ چیز ہے تو وہ بھی ادھر ہی آئے گا تو یہاں پہ ان دونوں کو لے کے ہم ایس کی نیکسٹ ایٹریبیوٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ بعد میں جب ایس کسی اور کانسٹرکٹ میں جائے گا تو اپنے ساتھ اس نے یہ جتنی گو ٹوز رکھے ہوں گے ان کو ہم پھر پیچ کر پائیں گے اور اب وہ پیچنگ جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایس جو ہے یہ بھی ہم پیچ کرتے ہیں آگے چلیے وائل کے اندر وائل کے اندر اب یہاں پہ تھوڑی سی وہ پیچنگ والی بات بھی آ رہی ہے کہ ای e کے شروع میں دیکھیے وائل ایم وارک ناؤن ٹرمینل ہے ایم ون جو کہ ای e کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو یاد رکھے گا یعنی کہ اس کا کواڈ اور اس کی وجہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جب وائل لوگ کی باڈی ختم ہوتی ہے تو ہم نے ایک انکنڈیشنل گوٹ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے واپس کہاں پہ ای e کو دوبارہ ایویلویٹ کرنے اور اگر e ٹرو ہے تو پھر ہم s1 میں آ جاتے ہیں اور اگر e فالس ہے تو پھر ہم اسکپ کر جاتے ہیں لوپ سے باہر نکل جاتے ہیں یعنی کہ s1 کے آگے جو آ رہا ہے ادھر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ s1 ون نیکسٹ لسٹ جو ہے وہ ایم ڈاٹ کوارڈ یاد رکھے گی کیونکہ یہ جو s1 کی نیکسٹ لسٹ میں ایکچولی ایک انکنڈیشنل گو ٹو ہوگا یہ جب s یہاں پہ بنے گی جو بھی یہ بنے گی اس کے آخر میں ایک گو ٹو ہوگا جو کہ E پہ واپس لے کے آئے گا تو اس کو ہم آپ پیچ کر رہے ہیں کہ کے آخر میں جو گوٹو ہے, e ہے. یعنی ہے اور پھر کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ جو یہ تو ایس ون کے شروع جو مطلب واپس لے کے آئے آگے جب چلے تو جو لیکن e لسٹ ہے جس हमने پیچھ کرنا ہے کہاں پہ اگر ای ٹرو ہے تو پھر کیا کرنا ہے ایس ون کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے وہ کیا ہے کوڈ روپل کیا ہے یا تھریس کوڈ جو ہے وہ ایم ٹو کے پاس ہے یہاں پہ دیکھیے ہم نے اس کو پیچھ کر دیا تو ایک لحاظ سے اب ای کی جو ٹرو لسٹ میں جتنے چھوڑ گئے تھے گو ٹوز وہ اپیچ ہو کے ایس ون پہ آپ آ جائیں گے اور یہ جو اس سے پہلے ایم ون کوارڈ پہ جو واپس لانے والی گو ٹو تھی وہ بھی اپنی یعنی کہ یہاں پہ آپ وہ کوڈ کے حوالے سے سارے وہ جو گوٹوز ہیں وہ اب لگتا ہے کہ مکمل ہو رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر ای e جو ہے وہ فالس ہے تو اس کیس میں ہم نے ایس سے بالکل آگے جانا ہے اب ایس ون جو تھا اس کو ہم پیچ کر چکے ہیں اس لیے اب اس کی کاروائی مکمل ہے تو اس کو دیکھیں ہم نے مرج نہیں کیا البتہ یہ کہ ای e کی جو فالس لسٹ پہ جو گوٹوز ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے وہ یہ ایس ڈاٹ نیکسٹ لسٹ جو ہے اس کے اندر ہم رکھوا دیتے ہیں تاکہ بعد میں جب اوپر جا کے کہیں ایس جو ہے اس کو ہم پیچ کریں گے جب یہ پیچ ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ جو ای ڈاٹ فالس لسٹ کے بھی گوٹو تھے یہ بھی پیچ ہو جائیں گے اور پھر یہ ایک انکنڈیشنل گوٹو ہمیں جنریٹ کرنا ہے آخر میں جو کہ یہ دیکھیں یہ ایس ون کے بالکل آخر میں آئے گا اور یہاں پہ یہ گوٹو جو ہے یہ ہمیں واپس ایم ون کوارڈ میں لا رہا ہے اور یہاں پہ اب وہ وائل کی جو ایکچول کاروائی ہے وہ مکمل ہوگی اب ٹھیک ہے ہم بعد میں مثال کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز سامنے آ جائے گی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی خاص ویریشن نہیں ہے اس تھیم میں کہ یہ جو کنٹرولز ہیں گوٹوز کی وجہ سے نیچے اوپر جو بھجوانے ہیں ان کو ہم جنریٹ اسی طرح ہی کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے کر رہے تھے البتہ یہاں پہ یہ کہ جن جن گوٹوز کے لیولز ہم چھوڑتے جاتے ہیں ان کو ہم یاد رکھ رہے ہیں اور اب یہ گوٹوز نہ صرف ایکسپریشن کی وجہ سے بلکہ یہ جیسے وائل کی وجہ سے آ گیا فور بھی جو ہے ایکچولی ایک وائل لوپ ہی ہے اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فور انشلائزیشن اس کے بعد کنڈیشن اور ری اینشلائزیشن تو اس کو آپ بریک کر سکتے ہیں کہ جیسے انیشلائزیشن پہلے رکھیں پھر وائل کنڈیشن ڈال دیں پھر فور کی باڈی ڈالیں اور باڈی کے بالکل آخر میں وہ ری اینشلائز اسٹیٹمنٹ ڈال کے پھر گوٹو واپس لے آئیں اس وائل کی ایکسپریشن پہ تو یہ وہ فور لوپ ہی بن جاتا ہے یعنی کہ فور اور وائل جو ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے وہ ایک قسم کا شارٹ ہینڈ ہے تو یہ اسکیم جو ہے اس کی بنا پہ اب یہ جو اڈیشنل ہمارے گوٹوز ہیں ان کو بھی ہم یاد رکھیں گے اسی طرح لسٹوں پہ بنا کے انہیں کو اسی طرح ہم بیک پیچ کر دیں گے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر سمپل سے constructs, constructs جو ہیں ان کو ہم کر لیں تو ان کو جب ہم بناتے ہیں, بناتے ہیں, بعد میں, ہیں. میں بھی کیا ہے وہ بھی تو ایک گوٹو ہی ہے مطلب آپ لکھتے تو ہیں call, یا جو بھی اس کا سنٹیکس ہے لیکن نیچے کیا ہوتا ہے آپ وہ, وہ سارا جو معاملہ ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن ایک جمپ ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو کال ہے وہ لٹرلی جمپ کر جاتی ہے کسی کوڈ کے دوسرے حصے میں کیونکہ آپ کا پروگرام میں جو میموری میں لوڈ ہوتا ہے تو وہ ایک قسم کی ایک لینئر انسٹرکشن سیٹس ہیں اسمبلی لینگویج کہہ لیں یا کوڈ لے کہہ لیں اس میں یہ ساری جمپس ہی ہیں جمپس جو ہے وہ بے شک یہ فلو آف کنٹرول کی وجہ سے ہو جمپس جو ہیں وہ بے شک فنکشن کالس کی وجہ سے ہو اور اگر آپ یہ پالیموفیزم اور یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ کی یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی ایونچولی جمپس ہی ہیں کہ اگر وہ جو کوڈ ہے وہ کسی سب کلاس کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے پولیموفکلی بجائے کہ پیرنٹ کا کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ادھر ٹرانسفر کر جاؤ تو وہاں پہ بھی یہ بک کیپنگ ہے یہ جو کنٹرول کو ادھر سے ادھر بھیجنا ہے یہ ساری بک کیپنگ ہے آپ یہ کہیں گے انٹرپٹ ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے ایکسپشن ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی ایونچلی جمپس ہی ہیں کیونکہ فنڈامنٹلی مشین لیول پہ جو چیز کنٹرول پروگرام کاؤنٹر کو اوپر نیچے لے کے جاتی ہے وہ ٹپکلی ہے جمپس ہیں جو کہ آ کے پروگرام کاؤنٹر رجسٹر جو ہوتا ہے اس کی ویلو کو چینج کر دیتی ہے تو so یہ اب وہ جسے کہتے ہیں نا سمپل سی پروگرام اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے ہم یہ سارے جمپس پروپری جنریٹ کر لیتے ہیں ہاں یہ جو بیک پیچنگ والا معاملہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک گو میں باٹم واپ پارسنگ کرتے ہوئے ہم سارا کوڈ بھی جنریٹ کروا لیں تو ہمیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دیکھیں ابھی ہمیں وہ ایکسپلسٹلی بھی نہیں بنانا پڑ رہا یا ایپس نہیں ہمیں بنانا پڑ رہا یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم یہ ایٹریبیوٹس تھوڑی دیر اسٹیک میں رکھواتے ہیں لیکن جیسے یہ کلیپس ہو کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے پروڈکشن کے ہم ریپلیس کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ساری اسٹوریج جو ہے یہ ریکلیم ہو سکتی ہے یعنی کہ اب ان کی ہمیں ضرورت نہیں اور ایٹریبیوٹس اکٹھے ہو کے جب جیسے یہ لسٹ جب مرج ہو گئی نئی لسٹ جو بن گئی اب وہ جو بقیہ دو لسٹ تھیں ان کی اب ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے پیش تو انسانوں کو کرنا ہے اب اس کو بھی جو مرزڈ ہے اور یہ نچلی جو لسٹ ہیں ان کو بھی رکھنے کی ایک لحاظ سے ضرورت نہیں اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے اس کا بھی بندوبست ہم کر لیں گے بعد میں کہ اس کو کہیں رکھ لیں گے تو یہ سمپل سی اسکیم جو ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ بھائی پارٹس ٹیک کے اندر یہ ایٹریبیوٹس جو ہے ان کو اکٹھے کرتے جاؤ اور ان کے سائڈ افیکٹس کے ذریعے یہ جو بیک پیچنگ ہے یا ان کو یاد رکھنا ہے اس کے ذریعے ہم اپنا کوڈ جو ہے بڑے اطمینان سے باٹم جنریٹ کر لیتے ہیں اچھا اب یہ جو گرامر فلو آف کنٹرول کے بجائے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپن کر لی بریس اور کلوز کر لیس بھی لگا دیجئے کیونکہ وہی کمپاؤنڈمنٹ کرنے کا طریقہ ہے اس میں سمپلی یہ ہے کہ ایکچولی کمپاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ایل ہے یہ آپ گرامر اگر یاد ہو یہ ملٹیپل اسٹیٹمنٹ کولن سیپریٹڈ جو ہے اس کو یہ پارٹس کر لیتا ہے یعنی کہ وہ پروڈکشن جو ہے اس کو پکڑ لیتی ہے تو یہاں پہ جتنی بھی ان کنڈیشنل کنڈیشنل جو بھی گو ٹوز ہیں وہ سارے اگر ایل ڈاٹ نیکسٹ لسٹ میں تھے تو اس کو چونکہ یہ بگن ایل اینڈ نے پارٹس ٹیک میں سے نکل جانا ہے تو ان کو پرزرو کرنے کے لیے ہم ایس ڈاٹ نیکس لسٹ میں اس کو رکھوا لیں گے تاکہ یہ پھر اوپر جب ایس کہیں جائے گا وہاں پہ یہ آٹومیٹکلی پیچ ہو جائے گا تو یہ جو معاملہ ہے کہ ایل ڈاٹ نیکسٹ لسٹ کو ہم اسائن کر رہے ہیں ایک لحاظ سے اگلی جو بھی اسٹیٹمنٹ کو ہی کرنا ہے اس میں کوئی گوٹوز تو ہے ہی نہیں ہے میں تو ہم نے یہ رکھا ہی نہیں ہے فی الحال یہاں پہ یہ کہ ایس ڈاٹ نیکسٹ انشلائز ٹو ایم ٹیسٹ اب یہاں پہ یہ جو کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کلیکٹ کرنے والی بات ہے یا ملٹیپل کہ ہم ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ پھر ایک سیماکولن کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ کو لے لیتے ہیں یہ وہ کانسٹرپٹ ہے جو کہ آپ کی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس جو سیماکولن سیپریٹیڈ ہوتی ہیں یہ ٹرمنیٹیڈ ہوتی ہیں ان ساروں کو کلیکٹیولی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ میں لے آتا ہے اس کیس میں اب یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایل ہے اس کے اندر جو بھی نیکسٹ کوئی گو ٹوز تھے کنڈیشنل کنڈیشنل وہ اگر سارے ابھی انسپیسیفائڈ تھے تو اب ان ساروں کو ہم پیچ کر دیں گے کیونکہ جب ہم ایس کو اب ہینڈل کرنے لگے ہیں تو ایم جو ہے وہ اس سے پہلے رڈیوس ہوگا اور ایم کے اندر ایس جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے جتنی بڑی ہو کلیکٹولی ہو یہ دیکھیے سما کولم کی وجہ سے یہ ایس جو ہے یہ خود بھی کئی کلیکشن کو بعد میں پکڑ لے گا جو بھی یہاں پہ آئے گا تو L1 کے بعد جو کاروائی کرنی ہے وہ S کی جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ آنا ہے یہاں پہ یہ M.Quad جو ہے یہ S کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یاد رکھ لے گا اور یاد اس طرح اسنے اسنے یاد کیا ہوگا اور یہ ہم اب سائڈ افیکٹ جو میں کہتا ہوں بیک پیچ کے ذریعے L1 کو جا کے اب ہم پیچ کر دیں گے یہ پیچنگ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ فالوئنگ ایل order ان آرڈر از دا بگیننگ آف ایس یہ اینیمیشن کے ذریعے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ l1 سے اب آپ جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایکسیٹ کرنی ہے وہ آف کورس s ہے اچھا یہ تو اب l کی وہ بات تھی جس میں وہ کلیکٹولی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیپچر ہوئی تھی سیما کولن سیپریٹ اگر وہ سنگل اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کے ایل ڈاٹ نیکسٹ لسٹ جو ایٹریبیوٹ ہے اس کے اندر جو s کی نیکسٹ لسٹ ہے اس کو ہم ریکارڈ کر لیں گے اور یہ وہی بات کہ ہم نے یہ ایٹریبیوٹ جو ہیں ان اے وے امپلسٹلی کہہ لیں جو ٹری بن رہا ہے اس میں اوپر ہم نے بھجوانے کیونکہ یہ اوپر ان کو اوپر والے نوٹس کو یہ سنتھسائز ایسٹریبیوشن ان کی ضرورت ہوگی اب وہی بات کہ یہ ساری سکیم جو ہے سمجھنے میں بھی آسان لگ رہی ہے اور اس کی ہم ایک مثال پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن مناسب یہ بات ہوگی کہ ہم ایک اس کی مکمل مثال کریں جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ اب جو بیک پیچنگ ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یعنی کہ یہ جو فلو آف کنٹرول ہے یا اس میں اب ہم نے وہ اسائنمنٹ بھی ڈال دی ہے اور سیما کولن کے ذریعے ہم نے کمپاؤنڈ یا ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو کیپچر کرنے کی گرامر رولس جو ہیں وہ بھی ڈال دی ہیں البتہ یہ نہیں کہ اب میں پورا ایک پروگرام یہاں پہ لکھوں جس کی ایک پروسیجر اس میں ایک ہے اس کے ڈیکلریشن ہے اس کے بعد یہ ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں تو اگر میں ہاتھ سے کاروائی شروع کرنے لگ پڑا تو یہ اور اگلے دو تین لیکچر جو ہیں وہ سمپلی اس مثال کو مکمل کرنے کے لیے درکار ہوں گے یہ ایونچولی کاروائی آپ کریں گے ان اے سینس ہاتھ سے نہیں آپ اس کو یہی جو رولز ہیں یہ جو گرامر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ سینٹسٹرڈ ٹرانسلیشن اسکیم جو ہے اس کو آپ یا فائل میں ڈال دیں گے اور وہاں پہ ٹھیک ہے آپ بیچ میں اس کے پرنٹ یا سی آؤٹ ڈال دیں اس سے آپ کو ایکزیکٹلی exactly پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کاروائی ہوگی اور شاید آپ کو جب کوڈ ڈی کرنا ہو تو ایسی ہی کاروائی کرنی پڑے تو یہ چند چیزیں جو آپ کے ذمہ ہیں میں ایک مثال آپ کے سامنے اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو اف والی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا وہ جو ایکسپریشن والا حصہ تھا اس کو ہم یہ بیک پچنگ کے حوالے سے پہلے دیکھ چکے ہیں تو میری مثال جو ہوگی اس میں یہی کہ وہ والا حصہ جو ہے اس کو میں اب ایک لحاظ سے ری یوز کر لوں گا اپنی مثال میں کہ اس کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس کی جو گوٹوز وغیرہ تھی وہ ساری کیا تھیں وہ وہی ہیں اب اس میں میں نے جو دین اور else پاٹ ہے اس کو لگایا اس کی بنا پہ آپ دیکھیے کہ کاروائی کیا ہوگی تو آئیے یہ مثال اب دیکھتے ہیں مثال یہ ہے کہ یہ ایک if then else ہے اس کے اندر if اب یہاں پہ اب وہ ای e جو ہے اس کو میں نے وہی جو ہم نے مثال میں کیا تھا ایکسپریشن اے لیسٹین بی اور سی لیسن ڈی اینڈ ایس ای اس سے میں نے ریپلیس کر دیا ہے کہ یہ اب ایکچول ان پٹ ہے یعنی کہ یہ میرا وہ ان پٹ کوڈ ہے جو کہ لیکسیکل یا سکینر کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو پھر پارسر کو دے گا دین اور ایلس میں نے دین اس میں میں نے لگا دیا ہے کیونکہ میری گرامر ایسی ہے لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ سی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ دین نہ لگاؤ اور ایلس تو خیر ٹھیک ہے اور آخر میں سیما کولن بھی لگا دو جو کہ میں یہاں پہ چھوڑ گیا ہوں اب جو اگلا اسٹیپ ہے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا جو ایکسپریشن ہے یہ پارس ہو گیا اب یہ کیسے ہوا تھا یہ ہم مثال پہلے دیکھ چکے ہیں یہ وہی ساری کاروائی ہے باٹم آف پارٹس ہے اور وہی تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ ہو رہا ہے جس کے بنا پہ جو ایکچوئل کانسٹرکٹ بنے گا وہ یہ کہ یہاں پہ ای ون اور ایم ای ٹو لط سے میں یہاں تک پہنچ گیا یعنی کہ اینڈ کو بھی میں نے پک کر لیا اور ایک لحاظ سے اس کو میں فردر ای e میں بھی ریڈیوز کر دوں گا لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ اس مثال میں جو پہلے ہم کاروائی کر چکے ہیں اس کو میں ری یوز کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کہ ای ون اور ایم ای ٹو جو ہے یہ ریڈیوس ہو کے اب یہ ای بن جائے گا اور یہاں سے اب جو بکیا کاروائی ہے یہ جو بیک پیچنگ کی اس کو اب ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اس وقت اگر آپ وہ ریکال کریں وہ پرانی مثال کہ ای ڈاٹ ٹو لسٹ جو فائنلی بنی تھی اس کے اندر کوڈ جو تھے وہ ہنڈریڈ او ون او فور تھے جن کے گو ٹوز ابھی انسپیسیفائڈ تھے اور اسی طرح ای ڈاٹ فالس لسٹ جو تھی اس کے اندر ون او تھری ون آف فائیو جو تھے یہ انسپیسیفائڈ تھے ان کو اب ہم نے بیک پیچ کرنا ہے کیونکہ وہ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایس e سکو کرنا ہے اور جو بیک پیچنگ وغیرہ مرجنگ ہوگی اس کو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ میں دہرا دوں کہ اب تک جو کوڈ تھری اڈریس کوڈ ایکچولی جنریٹ ہو چکا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ یہ جب ریڈکشن ہوئی ہے کہ ایف ای e اور اس کے بعد بقیہ ساری چیزیں وہ یہ کہ 100, 101, 102 اور 105 اینڈ تک لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو 101 اور ہنڈریڈ یا ہنڈریڈ اینڈ تھا اس کے اندر تو گوٹو ون آٹ اور ون او فور پہلے سے تھے یہ پہلے بیک پیچ ہو چکے تھے لیکن اس میں ان اسٹیٹمنٹس میں جو انسپیسیفائڈ گوٹوز ہیں جو ٹرو لسٹ میں ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ہنڈریڈ ہے لیس بی یہ بھی دیکھیں تو میں یہ سارا تو یہ گو ٹو جو ہے یہ اس کے فالس ایگزٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر جو گو ٹو ون او ٹو تھا وہاں پہ آپ آئے یعنی کہ 100 سے شروع ہوئے وہ فالس ہے 101 پہ آئے وہ کہتا ہے گو ٹو ون او ٹو آپ اس کو آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پہ گو ون او ٹو کیوں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اب آپ کا سنتھ ایکسٹریکٹڈ جو سارا معاملہ ہے وہ یہ ایکسٹرا ان اے سینس گو ٹوز جنریٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ بعد میں جائیں تو اب آپٹومائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی اس گو ٹو کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے ہی ون او ٹو تو ٹھیک ہے یہ ہم ایسی چیزیں جو ہیں بعد میں کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک ایکسٹرا سٹیٹمنٹ رکھنے کی کیونکہ اس سے بعد میں ایک ایک ایکسٹرینس کہہ لیں جمپ جو ہے وہ اسمبلی کوڈ میں چلی جائے گی اینی جب آپ 1 اور 2 پہ آئے اور سی از لیس دین ٹی جو ہے وہ سی از لیس دین ڈی بی فالس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکسپریشن فالس ہو گیا تو 1 اور 3 پہ ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایکسپریشن جو ہے وہ فالس ہے تو اب آپ نے جمپ کرنا ہے تو یہ فالس ایکزٹ ہے فالس ایگزٹ جو ہے یہ ایل پارٹ پہ جائے گا بعد میں کیونکہ یہ if than else ہے اور اسی طرح فائنلی اگر فالس ہے تو, پھر بھی your false ہوگی تو یہ ایک اور گوٹو ہے جو کہ پھر ایس ون کو اسکپ کر کے اس نے ایس ٹو ایلس پارٹ پہ جانا ہے اب ہم بقیہ جو پارسنگ ایکشن ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایم ون جو ہے یہ ریڈیوس ہوا جب بائی ایم ون گوز ٹو تو اس کے نتیجے میں یہ جو کوڈ ایٹریبیوٹ ہم نے اس کے ساتھ رکھا یہ صرف ایک ایٹریبیوٹ ہے اس میں ہم یاد کر لیتے ہیں 106 یہ 106 کیا ہے یہ جو ایل جو ایس ون پارٹ ہے true part, اس کا یہ کوارڈ ہے وہ دیکھیں ابھی ہم نے ایکس سیکول وائی پلس زی کو ابھی نہیں پارس کیا ابھی ہم صرف ایم پہ بیٹھے ہیں لیکن یقیناً جو بھی آگے آ رہا ہے اس کا جو پہلا کوارڈ ہوگا وہ پوزیشن یا کوارڈ رے ون میں جائے گا وہ میں نے یہاں پہ اب یاد کر لیا آگے چلے تو اب یہ پوری اسائنمنٹ جو ہے لٹ سے یہ جس طرح بھی ایکسپریشن اورتھمیٹک ایکسپریشن وغیرہ اس میں کوئی گوٹوز وغیرہ نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پارٹس ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو اس کا پروڈکشن رول فار ایگزامپل ہے یہاں پہ میں سمپلی یہ کہا ہے کہ بھائی امیٹ کر دو تھری ایڈریس کوڈ یقیناً اگر یہ کمپلیکس ہوتا ہے ایکس ایکل وائی پلس زی ٹائم تو پھر یہاں پہ وہ ملٹیپل تھری ہونی تھی لیکن ایونچولی یہ کہ سمپل کیس میں یہاں پہ ایک سنگل اسائنمنٹ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سنگل آپریٹر ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے x ایکول وائی پلس زی ہے یہ جنریٹ ہوگا یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ y پلس جو ہے اس کو پہلے کسی ٹیمپرری میں ڈال دو اور اس کو پھر x میں اسائن کر دو یہ اب وہ معاملے ہیں جو کہ تھری ایڈریس کوڈ اسائنمنٹ کو ہینڈل کرنے والے ہیں ان اینی ایونٹ یہ جو ایمبٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ کواڈ ارے میں کس لوکیشن پہ گئی ون او سکس پہ اور یہی ابھی جو پہلا ایم ون کوڈ ہے اس نے ریکارڈ کر لی اور ابھی وہ بیک پیچنگ نہیں ہوئی یعنی کہ وہ جو ون کا ٹرو ایگزٹ ہے وہ بعد میں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اسی ایم ون میں جو کوڈ ہے اس کو لے کے وہ بیک پیچ اس کو ہم کریں گے اچھا ابھی آگے یہ کاروائی چل رہی ہے کہ ایس ون جو ہے یہ اب ایس ون گوز ٹو اے جو ہے اس سے ریڈیوس ہوگا اور یہاں پہ اب ہم ایس ون میں next list ایک بنا رہے ہیں جو کہ نیل ہے کیونکہ یقیناً کوئی گو ٹوز نہیں ہے وہ تو ایک اسائنمنٹ ہے تو یہ اب نیکسٹ لسٹ جو ہے اس کے اندر ہم بعد میں چیزیں ڈالیں گے فی الحال یہ ایٹریبیوٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں اچھا اس کے بعد این جو ہے یہ ایک اور ہمارا مارکٹ نان ٹرمینل ہے وہ آئے گا اور یہ جو ہے یہ اب اس نے ون آف سیون ریکارڈ کیا ہے لیکن ون آف سیون جو ہے وہ ایکچولی ایک انکنڈیشنل گوٹو ہے جو کہ ہم یہاں پہ اب دیکھیے جنریٹ کریں گے پہلے اس کو یاد کر کے یہاں پہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر S1 کو ہم نے سارا ہینڈل کیا یعنی کہ اس کو execute کیا تو اس کے بعد ہم نے S2 والا حصہ else part جو اس کو skip کرنا ہے یہ وہ go to ہے لیکن اس نے کہاں جانا یہ ابھی ہم پتا نہیں کیونکہ دیکھیے ابھی تو ہم نے وہ else کے بعد والی چیزیں جو ہیں اس کو ابھی پارٹ ہی نہیں کیا تو یہاں تو بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کہاں جائے گا تو یہ نیکسٹ لسٹ جو ہے اس کے اندر 107 کو ہم رکھ لیں گے اور یہ ایونچولی پھر اوپر S کے ذریعے چلا جائے گا اور یہ ایک انسپیسیفائڈ گوٹو جو ہے یہ بھی بعد میں اس کو ہم بیک پیچ کر دیں گے اب اس کے نتیجے میں اب تک جو کوڈ ہے یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اف اے لیس دین بی گو ٹو اور یہ 105 تک 100 سے 105 یہ تو وہ سارا ای e کا کوڈ ہے اور اس کے بعد یہ 106 پہ اب یہ جو ٹرو پارٹ ہے ایس ون اس کا کوڈ آ گیا ہے اور یہ 107 پہ دیکھیے یہ جو n goes to epsilon کی وجہ سے ایک اور انکنڈیشنل گوٹو آ گیا ہے تو کوڈ اتنا ہے لیکن اس میں آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کافی جو گوٹوز ہیں وہ پیچ کرنے والے ہیں یہ اب ہم بعد میں پیچ کریں گے جیسے جیسے یہ پارسنگ آگے چلے گی تو چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ وہ دو نئی جو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں جو کہ ابھی جنریٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے جو معاملہ تھا جیسے کہ میں نے ایکسپریشن کی بنا پہ تھا اب یہاں پہ ہم ایم کو ہینڈل کریں گے یہ دوسرا ٹرمینل mark, جو کہ S2 جو ہے یعنی کہ ایل کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی پہلی جو کوڈ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا اڈریس یہ یاد کر لے گا جیسے کہ یہاں میں نے انڈیکیٹ کیا ون او ایٹ آپ کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ یقیناً یہاں سے اب ایس ٹو جو ہے اس کا کوڈ جو ہے وہ شروع ہوگا اب وہ کیا ہے وہ ابھی آ رہا ہے اور وہ کیسے آ رہا ہے چلیے وہاں پہ پہنچ گئے کہ وہ ایکس اکو وائی مائنس زی جو ہے اس کو के این اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے رڈیوس کیا اور اس رڈکشن کے بنا پہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ تھری کوڈ جنریٹ کریں گے سمپلی پھر یہ کہ یہ جو ہے یہ a سے رڈیوس ہوگی اور پھر وہی بات کہ s2 جو ہے اس کو ہم نیکس لسٹ ایسٹریبیوٹ دے کے اس کو نیل کریں گے اور پھر میں آپ شو کر رہا ہوں کہ ایونچولی یہ ساری ایف جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیے مکمل ہینڈل آ گیا ایف ای دین ایم ون ایس ون این ایل ایم اب یہ سبسکرپٹ کو چھوڑیے یہ تو میں نے سمپلی یہاں پہ جو دکھانا ہے معاملہ اگزامپل میں اس میں کون سا میں ریفر کر رہا ہوں کس کو ریفر کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ سب رکھے تھے ایکچولی ہے تو یہ گرامر رول اب یہ سارا جو معاملہ ہے گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ کا یہ اب سٹیک میں سے پاپ ہوگا اور اس کی جگہ ایسا آ جائے گا اور اب دیکھیے کہ ہم کس طرح وہ سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اب جتنے یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلز تھے ان میں سے جن جن کو بیک پیچ کرنا ہے یا جن کی ویلوز کو ہم نے لے کے رکھنا ہے وہ اب آئیں گی اور بیک پیچنگ اب یہ جو ایس گوشت To if والی تھی اگر اس میں آپ جائیں تو اس میں دو پیک تھے ایک ای e کا ٹرو ایگزٹ تھا اور ایک ای e کا فالس ایگزٹ تھا اور S کی جو next ہے وہ بھی ہم نے یاد رکھنی تھی تو اب دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے یاد ہے وہ جو فالس ایگزٹ تھے وہ تھے 100 اور 104 کے یہ ای e کے اب وہ کہاں پہ پیچ ہوئے ون آف سکس پہ اور یہ ون آف سکس جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایس ون کا اسٹارٹ تھا اسی طرح جو فالس ایگزٹ سے ون او 105 کے وہ ون او پہ آئے یہ کیا ہے جو M2 نے یاد کیا تھا جو کہ ایس کا اسٹارٹ ہے اور اس کے بعد کہ next list جو ہے اس کے اندر میں 107 ڈال لوں گا کہ یہاں سے ایک گو ٹو ہے جس نے کہ ابھی آگے جانا ہے جو کہ ابھی ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ پھر ایونچلی بعد میں آکے کے پیچ ہو جائے گا اب یہ وہ معاملہ ہے کہ کس طرح وہ نیکسٹ لسٹ کے اندر ہم گو ٹو کو یاد رکھتے ہیں پھر ان کو ڈیورنگ پارسنگ بیک پیچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ساری کاروائی فری بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سارے جو ہماری لسٹ ہیں ان کو جا کے ہم بیک پیچ کرتے ہیں یہ ایکچولی بیک پیچنگ جو ہے یہ اسی دوران ہو رہی ہے جیسے جیسے یہ ریڈکشن ہوتی جا رہی ہے اور یہ اسکیم پھر ایک دیکھا جائے تو کافی پاورفل ٹیکنیک ہے کیونکہ اس سے تو پھر ہم کوٹ کے اندر جو بھی کروانا چاہیں ہم بڑے اطمینان سے کروا سکتے ہیں تو آئیے آپ جو بکیہ تھوڑی سی کاروائی رہ گئی ہے یہ جو بیک پیچنگ کی اس کو بھی ہم دیکھیں کہ اس کی بنا پہ اب یہ جو اف تینس کے لیے جو کوٹ جنریٹ ہوگا وہ کیا ہے اور اس میں بھی ابھی کچھ کوٹوز جو ہیں وہ انسپیسیفائڈ رہ جائیں گی جو کہ پھر جب یہ ایس میں رڈیوس ہو کے اور کسی اسٹیٹمنٹ میں جائے گا تو وہاں پہ وہ بیک پیچ ہو جائیں گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 100 اور 104 تھا یہ جو ٹرو ایگزٹ تھے ان کو ہم نے بیک پیچ کیا 106 سے 106 جو ہے وہ کلیئرلی یہ ہے یعنی کہ جو ٹرو اسٹیٹمنٹ یا ٹرو باڈی ہے ایف کی یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہاں پہ اگر زیادہ کوڈ ہوتا تو فائن اس کے بعد اس کے ایک انکنڈیشنل گو ٹو تھا اچھا دوسری بیک پیچنگ ہوئی تھی فالس کی اور یہ فالس ہمیں کہاں لے کے آتی ہے ون او ایٹ پہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کہاں پہ لے کے جائے گی یہ لے کے جا رہی ہے آپ کو وہ جو else پارٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن یہیں پہ دیکھ لیجیے کہ یہ جو ون او سیون گو ٹو ہے یہ ابھی انسپیسیفائڈ ہے کیونکہ اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ آگے کہاں جانا ہے یہ تو جب بعد میں اگلی افتینس کے بعد جو باقیہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کا معاملہ جب ہوگا تو تب یہ چیز طے ہوگی اور میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ وہ نیکسٹ لسٹ ایک رہ گئی ہے جو کہ ہم ایس کی نیکسٹ لسٹ میں رکھ رہے ہیں اور اس کو ہم فاسٹ ٹریک میں اوپر بھجوا دیں گے اور یہ اوپر کسی اسٹیج پہ جا کے یہ پیچ ہو جائے گی اب جو صورتحال ہے اگر میں یہ ہائی لائٹنگ اس میں سے نکال لوں تو کوڈ جو اب تک جنریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھیے کہ وہ جو شروع کے ہولز تھے اب کس طرح آہستہ آہستہ پر ہو گئے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر اب اگر دیکھا جائے تو صرف ایک گو ٹو رہ گیا ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک ایس ہو گیا ایک اور ایف اف آ جاتی ہے کوئی وائل آ جاتی ہے اس میں بھی یہی کاروائی ہوگی یہ کوڈ بھی جنریٹ ہو رہا ہے اور بیک پیچنگ سے یہ جو گوٹوز ہیں ان کو بھی ہم فل کرتے جا رہے ہیں اور یہ میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ ہم دیکھیے ایکسپلسڈ لیبلز نہیں لگا رہے ہم کوڈ ارے کے اندر کواڈ روپلس کا جو انڈیکس ہے اسی کو ہی گو ٹوز میں استعمال کر رہے ہیں یقیناً اگر آپ لیبلز بھی جنریٹ کرتے تب بھی یہی معاملہ ہونا تھا کہ وہ یونیک لیبل جب جنریٹ ہوگا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ گو ٹو کرنا ہے تو ایک لحاظ سے یہ جو ارے کی پوزیشن استعمال کرنا ہے یہ کافی افیکٹو سی اسکیم ہے اور خاص طور پہ مثال میں سمجھنے کے لیے بھی اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی اچھا یہ تو ہوا معاملہ کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے دکھا دیا وہ سنٹیکس ریلیکٹڈ اسکیمس آپ کے سامنے پیش کر دیں اب کیا کریں اب یہاں سے وہ پریکٹیکل والی بات آ جاتی ہے کہ اب یہی جو سنٹیکس ریلیکٹڈ اسکیم ہے اس کے جو یہ رولس ہم نے ڈیولپ کیے ہیں اور جس تھنکنگ کے بیس پہ ہم نے ڈیولپ کیے ہیں اس کو اب ہم کسی پارسل جنریٹر میں ڈال دیتے ہیں اور چونکہ میں نے بڑا سیلا ایک اسٹرکچر استعمال کیا ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوڈ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور جو گرامر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بالکل تقریباً ویسی ہے جیسے کہ آپ ہینڈل کر رہے ہیں پروجیکٹ میں یا یہ کہ جو نارمل پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں تو اب اگر اس چیز کو یک میں آپ اگر ڈالنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا اس سلسلے میں, میں نے شروع میں کی تھی کہ چونکہ یہ سنٹیکس جو ہے یہ الرگردمک بھی ہے لیکن بڑا سی اور سی پلس پلس لائک ہے تو اس میں جو جو آپ کی یک کی نوٹیشن ہے اس کو اب آپ استعمال کر لیں تو پھر یہی رولس جو ہیں آپ بڑے اطمینان سے اپنی یا گرامر میں ڈال سکتے ہیں بلکہ آپ یہ ڈالیں گے یہ مطلب پروجیکٹ میں یہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ گرامر پارس تو آپ نے کر لی لیکن اصل کام تو ہے یہ کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور یہ ابھی انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے بعد میں جو دوسرا اسمبلی لینگویج کوڈ ہے وہ تو ابھی بعد کی بات ہے کیونکہ ہم نے یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جو جنریٹ کرنا ہے اس کے اوپر پھر آپٹومائزیشن پروسیس چلتا ہے اور پھر ایونچلی اس میں سے مشین کوڈ نکلے گا لیکن جہاں تک یاک کا معاملہ ہے اس میں آپ یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یگ کی نوٹیشن یہاں پہ تو ہم رائٹ ہینڈ سمبلس کے لیے ایس ایم یہ استعمال کر رہے تھے لیکن وہاں پہ آپ کو ڈالر ڈالر یا ڈالر ون یا اس قسم کی نوٹیشن استعمال کرنی پڑے گی یہ باتیں جو ہیں یہ پروجیکٹ ہینڈ آؤٹ میں آپ کو ملیں گی اور یقیناً جب آپ کریں گے تو اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہوگی کہ یک نوٹیشن جو ہے اس میں کیا کرنا ہوگا اچھا دوسری بات یہ کہ وہی کہ میں نے جب ایٹریبیوٹس کو پارس ٹیگ کے ذریعے اوپر بھجوانا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا وہ وہی بات کہ آپ سمبلز کے ساتھ جو ایٹریبیوٹ لگاتے ہیں وہ ٹپیکلی کوئی اتنا بڑا آبجیکٹ نہ ہو جو کہ پارٹ ٹیک میں جا کے بہت زیادہ جگہ لے اور اس سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ٹپیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے یگ کے اندر کہ آپ جو بھی آبجیکٹ ایٹریبیوٹ سنگل یا ملٹیپل کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آپ ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر کے اس کا پوائنٹر جو ہے وہ اپنے گرامر سمبل کے ساتھ لگا دیتے ہیں یعنی کہ یہ ای e. ڈاٹ کی بجائے ای e ایرو آپ استعمال کر لیں گے یا ڈالر ون ایرو یعنی کہ ڈالر ون میں ایکچولی ایک پوائنٹر ہوگا جو کہ ان ایٹریبیوٹس کو پوائنٹ کرے گا وہ بے شک کلیکشن ہو کہ پورے ایک آبجیکٹ کو پوائنٹ کر دے اور پھر آپ کے ذمہ کہ جب جب یہ ریڈکشن ہو جائے اور آپ ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کر لیں تو جو ایلوکیٹ اسٹوریج ہے اس کو آپ ریلیز کر دیں مطلب یہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ کنسٹرکٹر ڈسٹرکٹر والی بات آتی ہے اگر آپ نے ایکسپلسٹلی اس کو کیا ہے تو میک شیور کہ اس کا جو ڈیفالٹ ڈسٹرکٹر ہے یا آپ نے جو ڈسٹرکٹر لکھا ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو تاکہ یہ جو پارٹس ٹیگ تو چلیں چھوٹا ہو گیا لیکن آپ کا پارسر اٹ سیلف جو ہے وہ اب اسکور جنریشن کی وجہ سے بھی میمری لے رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ اتنی زیادہ میموری لے لے ان آبجیکٹس کی وجہ سے کہ ایونچولی کمپائلر اٹ سیلف جو ہے وہ شاید میمری ایکزاسٹ ہو جائے وہ کہ اتنے زیادہ اتنے بڑا پروگرام اس کو جب پارٹس کرنا پڑا اور اتنے آبجیکٹس جو بنے اور ان کو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو پھر چانسز ہے کہ وہ میمری ایگزاسٹ ہو جائے گی یہ چند ایک اور باتیں میں نے سلائڈ پہ پیش کی ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجیے دا سنٹیکسٹرسلیشن کین بی کنوینئنٹلی اسپیسیفائڈ ان یق اور ایک اور بات کہ اب چونکہ ایٹریبیوٹس کچھ اور آ رہے ہیں کہ ای کے ساتھ صرف انٹ نہیں ہے ای کے ساتھ فروٹ نہیں ہے بلکہ پوائنٹرس آئیں گے تو یہاں اب وہ پرسینٹ یونین جو ہے یہ ہمیں یق میں سپیسیفائی کرنی پڑے گی کہ یہ جو اڈیشنل ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ پوائنٹرس ہی ہوتے ہیں اب یہاں سے میں ڈسکشن اب ایکچوئل یق کی نہیں کروں گا کہ یع میں یہ سارا کچھ کیسے ہوگا کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا اور یہ تھوڑا سا یونین والا معاملہ جو ہے اس کو لے کے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے پروجیکٹ ہینڈ آؤٹ میں ہیں اور پھر جو یگ کی سارا ڈاکومینٹیشن ہے اس میں ساری باتیں ہیں اب آپ کے ذمے یہ ہوگا کہ یہ جو کاروائی ہم نے پڑھی ہے اس کو آپ ایکچولی امپلیمنٹ کریں یوزنگ کیا ہے اور اسے ایسے ہی تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں اس لینگویج کے لیے جس کے لیے ہم یہ پارسل بنا رہے ہیں ذمہ داری آپ کی اور یہ پھر بات جو میں نے یہاں پہ دہرائی ہے کہ دی ایکچوئل میکینکس ول بی کورڈ ان دا ہینڈ آؤٹ یہ میں اب یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ اب وہ ایک لحاظ سے جو مکینکس ہیں اس کے ایک خاص ٹول کے لیے اور کلیئرلی اگر آپ یاک میں یہ نہیں کر رہے کسی اور ٹول میں کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہاں پہ جو نوٹیشن ہے آپ لیکن یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ جو اسٹریٹجی ہے اس کو اب آپ سمجھ اگر پائے ہیں اور دونوں طریقے سے کہ آپ بے شک وہ جو سنتھسائز اور انہیریٹ ایکٹریبیوٹس والی کاروائی کریں جس میں ایکسپلسو پارٹس تھری آپ بنائیں اور اس کے بعد اس کو ڈیپتھ فرسٹ سرچ کریں یا ڈیپتھ فرسٹ کریں یا یہ کہ آپ ون پاس میں یہ بیک پیچنگ کے ذریعے کرنا چاہیں یہ چوائس آپ کی ہے اور اس لحاظ سے اب یہ بات نہیں کہ صرف یک میں ایسے ہوگا یہ آپ دوسرے ٹولز میں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کیس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ایکچول میکینکس ہینڈ آؤٹ میں ہیں ڈسکرپشن کے ساتھ اور آپ کو اور مثالیں بھی ملیں گی جو یک کی رائٹ اپ ہے اس میں بھی اور یہ اب آپ کے کورس کا جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو یہ ایکچولی امپلیمنٹ کرنے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء آپ کو کلیئرلی اس چیز کی سمجھ بھی آ جائے گی اور پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی خاص ایسی کوئی میجیکل uh, بات نہیں ہے جو کہ آپ اس کو ہینڈل نہ کر سکیں اب یہ جو کمپائلر رائٹنگ کا سارا سفر ہے ذرا اب ایک ہم اسٹاک لے لے کہاں پہنچ چکے ہیں فرنٹ ہینڈ ہم نے کر لیا بیک ہینڈ کی کاروائی ہم نے شروع کی تھی اور بیک ہینڈ کے سسلے میں نے ارض کیا تھا کہ ٹپکلی اس کے دو میجر حصے ہوتے ہیں جس میں آپٹمائزیشن ایک حصہ ہے اور دوسرا اس کا کوڈ جنریشن کا حصہ ہے جس میں ایکچوئل مشین کوڈ یا اسمبلی کوڈ یا میبی بائک کوڈ جیسے بھی ہے آپ اس مشین آرکیٹیکچر جس پہ یا اگر ورچوئل ہے جس طرح جاوا ہے اس کے لیے کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کی خاطر جو شروع سے بات چل رہی تھی وہ یہ کہ یہ جتنی سٹیجز ہیں یہ ٹپکلی اپنی ایک آؤٹ پٹ ریپرزینٹیشن کو لے کے اس میں جنریٹ کرتی ہیں جس کو ہم آئی آر کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ ریپریزنٹیشن اور اب تک اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کی کتنی فارمز دیکھ چکے ہیں شروع میں ہم نے دیکھی پھر اے ایس ٹی دیکھی گرافیکل اے ایس ٹیز دیکھے اس میں وہ ڈیگ والی بات آ گئی پھر آپ یہاں پہ آ کے یہ تھری ایڈریس کوڈ والی بات آ گئی جس کے بارے میں اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ اسمبلی لینگویج جیسی اب کچھ کاروائی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ بڑے سمپل سمپل اسٹرکچرز ہیں یا آپریشن یا آپ کوڈس ہم استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹس استعمال کر رہے ہیں اس میں نہ کوئی افطینیلس ہے نہ کوئی وائل ہے نہ کمپلیکس ارتھمیٹک یا بولین ایکسپریشن ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک آپریٹر ہوتا ہے اور اگر کمپلیکس یا کمپاؤنڈ ایکسپریشنس ہیں ارتھمیٹک یا بولین تو ان کو ہم ون ایٹ اے ٹائم ہینڈل کرتے ہیں اور اس میں پھر دیکھا کس طرح یہ ساری گوٹوز والی ایکسٹرا گوٹوز جو ہیں ان کو ہمیں جنریٹ کرنا پڑا اب اس آئی کو اگر اس اسٹیج پہ ہم کہیں کہ اب اس کو لے کے میں کیا کروں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں کہوں کہ اگر اس کی نوٹیشن میں ذرا سی چینج کر کے گوٹو کی بجائے بی آر برانچ میں استعمال کر لوں اور یہ جو ہے اس کی جگہ کمپیئر میں استعمال کر لوں اور اسائنمنٹ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے میں لوڈ اسٹور کر لوں اور جہاں پہ ارتھمیٹک آپریشن وہاں پہ ایڈ وغیرہ کر لوں تو میں ایکچولی اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کر سکتا ہوں اور یقیناً ہے ایسی بات یا یہ کہ میں اس کو کسی طرح ایسی فارم میں چھوڑ دوں اگر اس کو ایسے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کا ایک انٹرپریٹر لکھ دیں جیسے فار ایگزامپل جاوا ورچوئل مشین ہے وہ بھی ایک انٹرپریٹر ہے ایکچولی میں اس تھری ایڈریس کوڈ کا ایک انٹرپریٹر بنا دیتا ہوں جو کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا اور وہ ایک قسم کی مشین کی طرح بہیو کرے گا اور اس مشین کی جو لینگویج ہوگی انسٹرکشن سیٹ ہوگا وہ آپ کا یہ تھری ایڈریس کوڈ ہوگا بلکہ پروجیکٹس میں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اس سٹیج پہ آپ ایک انٹرپریٹر لکھتے ہیں جو کہ آپ کے تھری ایڈریس کوڈ کو ایکسی کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہاں تک جو کوڈ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ اگر یہی خرابی ہوگی تو پھر آگے جانے کا کیا فائدہ ہے یعنی کہ جو بکیا آپٹمائزیشن یا ایکچوئل کوڈ جنریشن اور وغیرہ وغیرہ جو ساری کاروائی ہے وہ اس پہ کرنے, کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہی پتا چل جائے کہ یہیں پہ کچھ مسئلہ ہو گیا خرانی ویز اب جو بکیا کاروائی ہے اس میں یہ کہ آپٹومائزیشن اسٹیج اب آنی ہے اور اس کے بعد ایکچوئل کورس جنریشن آنی ہے لیکن کورس میں جہاں پہ اب اس وقت ہم موجود ہیں ایک لحاظ سے میں نے ارض کیا تھا کہ آپٹومائزیشن اٹ سیلف ملٹی اسٹیج اور اس میں یاد ہے وہ لوپ تھا اور اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں بلکہ ہم آئی آر کی اور فارمز بنانا شروع کر دیں گے ابھی ہم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کنٹرول فلو گرافز آ جائیں گے ڈیگس بن جائیں گے اور ان کے اوپر پھر ہم وہ گراف الب لگائیں گے جو کہ مینی آف ٹائم جو ہے وہ بیسکلی این پی کمپلیٹ اس کے بعد پھر کوڈ جنریشن ایکچوئل آئے گی اب بقیہ جو کاروائی ہے ہم نے یہ کرنی ہے کہ آپٹومائزیشن کے حوالے سے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا ہم کریں گے یہ کہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کریں گے اور اس ٹرانسفارمیشن سے اب ہم کچھ نئے آئی آر بنائیں گے اس میں تھری ایڈریس کوڈ بھی ہوگا لیکن ایکچولی وہ گراف کی صورت میں ہم اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ جو کنٹرول فلو ہے اس سے ہم نے کچھ اور چیزیں کرنی ہیں آپٹمائزیشن کے حوالے سے بھی اور ایکچوئل کو جنریشن کے حوالے سے بھی اور پھر یہ کہ اس میں بھی دیکھیے کہ ہم ویریبلس رکھ رہے ہیں ٹمپرریز ہیں ہمارے اپنے پروگرام کے ویریبلس ہیں اور ایونچلی اگر آپ کو جنریشن کا حوالہ لیں تو وہاں پہ ہم نے مشین پہ جب جانا ہے تو وہاں پہ رجسٹرس کی بات آ جاتی ہے انسٹرکشن اسکیڈلنگ کی بات آ جاتی ہے انسٹرکشن سلیکشن کی بات آ جاتی ہے تو وہ باتیں جو ہیں اس کی خاطر یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو ہم فردر اس, اس کی پروسیسنگ کریں گے اور ایک لحاظ سے کہیں گے کہ شاید پہلے ہی ایسا کر لیتے کہ یہ گراف فارم میں رکھ لیتے تو ایسے بھی کوڈ جنریٹرز ہیں جو کہ آپٹمائزیشن اسٹیج اور بکیا کے لیے کو تھری ایڈریس کوڈ میں نہیں رکھیں گے یہ لیکن اب جو بکیا کاروائی اس کے سلسلے میں یہ کہ ہم تھری ایڈریس کوڈ سے فردر ٹرانسفارمیشن کر کے ان کے اوپر بریفلی میں تھوڑی سی آپٹومائزیشن کی باتیں بتاؤں گا کچھ جو بکیا پروگرامنگ کانسپٹس ہیں ان کی تھوڑی سی ڈسکشن ابھی رہتی ہے وہ ہم کر لیں گے کور اور ایونچلی ایک خاص ایک اسٹریٹجی جو ہے کوٹ جنریشن کی اسمبلی کوٹ جنریٹ کرنے کی وہ ہم کور کریں گے جس کی بنا پہ ہم ایکچوئل انٹرل اسمبلی جنریٹ کریں گے اور کلیئرلی آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ وہ اتنی ہائیلی آپٹومائز سٹریٹیجی تو نہیں ہے لیکن یہ جو سارا سفر تھا میں نے جو کہا تھا نا کہ شروع میں جو اپ ہائی لیول لینگویج لے کے لو لیول مشین لینگویج تک پہنچ جاتے ہیں اب اس کی ساری جو کڑیاں ہیں ایک لیسٹ ان کو ہم ڈیٹیل میں یا تھوڑی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کور نہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ اسمبلی لینگویج کوڈ آیا جس کو اپ نے اسمبلی کیا اور ایکچولی اپ اس کو پھر رن کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ اس کا ایک اس کی ایکچولی ای ایکس ای فائل بن جائے گی. تو اس میں نا اب یہ جو کمپائلر کی جو پوری کہانی ہے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ آف ویو سے پروگرامنگ لینگویج کے وہ مکمل ہو جائے گی ہاں پھر آپ یقیناً کہیں گے کورس کے آخر میں کہ اس کے جو کچھ میجر حصے تھے اس کو ہم نے ان کو ہم نے اتنی تفصیل سے نہیں دیکھا لیکن جتنا یہاں پہ ہو گیا انشاءاللہ یہاں پہ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا آئندہ جو کورسز آئیں گے میبی وہ کمپائلر ریلیٹڈ ہوں یا ایسے ہوں جس کے اندر آپ ان چیزوں کی ڈسکشن ایز اے ٹاپک کریں وہاں پہ یہ چیزیں کور ہوں گی اینی anyway, وے یہ جو کوٹ جنریشن آپٹومائزیشن کی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے میری تجویز کہ آپ آج کا معاملہ اور پھر جو یع کے سلسلے میں کاروائی کرنی ہے اس پہ آپ فوراً کاروائی شروع کر دیجئے کیونکہ یہاں سے آپ ذرا کوڈنگ جو ہے وہ آٹومیٹک اتنی نہیں ہوگی یہ سارا کوڈ آپ کو خود لکھنا ہوگا اور وہ یک میں جو کاروائی کرنی ہے وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور اس میں ڈی بگنگ میں بھی آپ کو تھوڑا سا وقت درکار ہوگا ہم انشاءاللہ اگلے بقیہ جو لیکچرز ہیں اس میں جو بقیہ آخری اسٹیجز ہیں آپٹومائزیشن بریفلی اور پھر کوٹ جنریشن اسمبلی لینگویج کوٹ اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ